والذينَ مهُ شِددوعكُفَّار الرُحَماءُ بَينَهُم تَراغُم رُقًا سُجدَ بَتَغون تَراهُم رُقًا سُجدََ بَطَعونَ فَضلَ مِ اللهَِّ وَرزبَان سماهُم في بجوهم مِن أَسَرِ السّجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآذره فاستغلز فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيز بهم الكفار محترم محترمتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے معاملے میں جن عظیم فتنوں کا شکار ہے ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی مال اپنا جان اور اپنی ہر چیز قربان کر دی اس لیے کہ اللہ کے دین اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے اور مسلمان نہیں غیر مسلمان بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بعض وہ شخصیات جن کے متعلق مسلمانوں میں ہی بعد بد لوگ شکوک کو شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کفار اس بات کے جو ہے اقرار کرتے ہیں اگر دین کے اندر اسلام کے اندر ان جیسا کوئی شخص دوسرا ہوتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا لیکن یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ کفار مانتے ہیں کہ وہ اسلام کی ترویج کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ اللہ کے نبی کے مددگار ہی نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت ان پہ راضی تھا جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے وہ آپ ان پہ خوش تھے آج ہم ساری کائنات کے لوگ اگر ان پہ بدگمانی کا اظہار کریں گے تو ہماری بدگمانی ایک فضول بات ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے ان میں پہلی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق انظام یہ لگایا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی کی خلافت حق تھا اور انہوں نے یہ چھین لی میں نے آپ کے سامنے وہ ساری خلافت کا معاملہ جب ہوا تھا اور جو کچھ حالات پیش آئے تھے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیے اور یہ دعوت کیا اللہ کے نبی کے یہ پیارے ساتھی جن کا نام ابو بکر ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر انسان کے احسانات کا بدلہ دے دیا ایک بندہ ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا اور اس کے احسان کا بدلہ اگر کوئی دے گا تو وہ اللہ ہی دے سکتا ہے اور جن کے متعلق یہ بات فرمائی ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہے اللہ ان پہ راضی ہو گیا اے اللہ ہماری دعا ہے ہمیں جو کچھ ملا ان کی وجہ سے ان کے رستے سے ہمارے پاس آیا اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما میرے عزیز بھائیو یہاں یہ بات عرض کر دوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ایک جم غفیر کے سامنے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنی زندگی میں کبھی حکومت اور خلافت کی چاہت نہیں کی تھی اور نہ اس معاملے میں اعلانیاں یا اپنی پوشیدہ دعاؤں میں کبھی اللہ سے یہ نہیں مانگا تھا کہ اللہ تم مجھے حکومت عطا کر ایک ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ معاملہ میرے گلے میں ڈالا اور اب میں آپ سے التماس کرتا ہوں میرے لیے دعا کرو میں اس معاملے کا حق ادا کر دوں اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت یاد رکھے مسلمانوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا اس وقت مسلمان عالم اسلام میں جتنے بھی بستے تھے وہ اہل مدینہ میں سے یہ اہل مکہ میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا دور دراز کی بستیوں میں رہنے والا جسے خلیفت رسول سید ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق شکایت ہو کہ سیدنا ابو بکر نے فلاں کی حمایت میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی ہمیں تاریخ اسلامی میں ایک لفظ بھی نہیں ملتا کتنے ہیں وہ لوگ اور خصوصاً میں عرض کروں میں کسی خاص جماعت کا نام نہیں ہے بلکہ اردو میں جتنے بھی مورخ ہے جو بڑے بڑے نامور ہیں اتنی کمینگی اور تاثر کا اظہار کیا ہے صرف اس لیے کہ حدیث کے فن سے انہیں کوئی واسطہ نہیں تھا مولانا مدودی بھی ان میں ہیں کہ یہ محمد حسین ان کی کتاب پڑھی تو دکھ آتا تھا کہ اللہ نے ان کی عقلوں پہ پر پردہ کیسے ڈال دیا ہے کہ ہر بات پہ اعتراض اور صحابہ کے متعلق یہ تک کہہ جانا کہ وہ دیانت دار نہیں تھے اللہ سب اگر یہ تصور کر لیا جائے تو ہمارے پاس کہاں سے دیانت آ گئی مولانا کے پاس کون سی دیات تھی اگر وہ دیانت دار نہیں تھے دیانت کس کا نام ہے جو ہمارے پاس ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں اسلام کے اندر ان لوگوں نے جو ہمیں آج تک سبق پڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کی اہمیت ہے اسلام میں رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں اسلام میں ایمان کی اہمیت ہے دس وہ لوگ جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا تھا ابو بکرن فل جنا عمر فل جنا اسمان فل جنا علی فل جنا سعد بن ابی وقاص فل جنا طلحہ بن عبید اللہ فل جنا عبد الرحمن بن عوف فل جنا زبیر بن عوام فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ یہ سارے جنتی ہیں اور ان میں یاد نور غیر قریشی تھے اور ایک بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے سیدنا علی نو لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر رشتوں کی اہمیت نہیں ہے اسلام کے اندر اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ایمان کی ہے اور اسلام کے لیے محنت اور کوشش کی ہے جن لوگوں نے بھی کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے جب بیمار ہوئے تو جب آپ کو احساس ہوا کہ اب میں جو ہے شاید میری زندگی اب مکمل ہو چکی میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گا تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اب یہاں ان باتوں پہ غور فرمائیں کہ سیدنا ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خلافت کہاں سے چینی کس سے چینی ہے حضرت ابو بکر نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ معاملہ کیا اب میں بیمار ہو گیا ہوں اور مجھے نہیں توقع کے زیادہ تن زندہ رہ سکوں یعنی جب انسان اپنے حالات کو دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے کہا میں تم سب کو اپنی بیت سے آزاد کرتا ہوں اور میں تم سے توقع رکھتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر تم نیا خلیفہ چن لو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ٹھونسی نہیں تھی بات کہ میں فلا کو مقرر کرتا ہوں تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے سیدنا ابو بکر نے اپنی بیت سے لوگوں کو خود آزاد کیا میں تم سب کو اپنی بیت سے آزاد کرتا ہوں تمہارے گلے میں اب کوئی بات نہیں میرے میری زبان سے تمہارے متعلق کوئی شکوا نہیں میں اللہ کے ہاں تمہیں آزاد کرتا ہوں جس کو چاہتے ہو خلیفہ بنا لو اب لوگ آپ آپس میں مشورے کرنے لگے لیکن کوئی کسی فیصلے پہ نہیں آ رہا بلکہ حضرت ابو بکر نے کہا اگر میرے آج ابو عبیدہ بن جرہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا دیتا لیکن یہ ایک کہنے کی بات تھی یا جس طرح بھی آپ نے سوچ کے کہی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امانت دار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب تمہاری جس کو مردی ہے بنا لو تین دن کے بعد لوگ دوبارہ حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اے خلیفہ الرسول رسول آپ نے اپنی بیت سے ہمیں آزاد کیا اور ہمیں کہا کہ ہم اپنا خلیفہ خود چن لیں ہم کسی بات پہ متفق نہیں ہو سکے ہم آپ کو اپنا معاملہ سپرد کرتے ہیں آپ جس کو چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں آپ نے فرمایا سوچ لو انہوں نے عرض کیا ہم سوچ سمجھ کے آئے ہیں آپ کے پاس جس کو آپ خلیفہ مقرر کریں گے ہمیں مقبول ہے حضرت ابو بکر نے کہا پھر اب مجھے وقت دو آپ جو کبار صحابہ تھے پچھلی دفعہ ایک ساتھی نے پوچھا کبار صحابہ کون کبار کبر کی جمع ہے بڑا یعنی صحابہ میں جو بڑے بڑے نام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں جن سے مشاورت کرتے تھے جنہیں اپنی مجلسوں میں بٹھا کے معاملات میں ان سے گفتگو کرتے جنگوں کے معاملے میں ملکوں کے معاملے میں حکومت کے معاملے میں مسلمانوں کے رفا کے معاملے میں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ مشاورت کرتے تھے ان کو کبار صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں یہ بڑے لوگ تھے جن سے رسول اللہ مشورہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ایک کو الگ الگ بلایا پہلے آپ نے عشرہ مبشرہ میں سے ایک نیک انسان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلایا ان سے کہنے لگے عبد الرحمن مجھے ایک بات بتاؤ انہوں نے کہا امیر اے خلیفت الرسول کیا بات ہے کہ میں تم سے مشورہ طلب کرتا ہوں عمر کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے وہ کہنے لگے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہنے لگے میں جانتا ہوں یا نہیں اس بات کو چھوڑو مجھے تم بتاؤ عمر کیا ہے کیسا ہے حضرت عبد الرحمان تعالی عنہ نے کہا کہ عمر جیسے ایمان والا ہم میں سے کوئی شخص نہیں ہے پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا ان سے یہ بات پوچھی ان سے کہا عثمان عمر کے متعلق بتاؤ انہوں نے کہا اے خلیفت اور رسول آپ جانتے ہیں آپ نے فرمایا میری بات چھوڑو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے سیدنا عثمان نے کہا میں جس عمر کو جانتا ہوں اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہے اس کے بعد دوسرے صحابہ حضرت طلحہ حضرت زبیر بن عوام حضرت علی بن ابھی طالب اور بہت سے جو بڑے بڑے پیارے نبی کریم کے ساتھی ہی تھے انہیں بلائے ابت پوچھا ہر نے آپ کے متعلق کہی صرف ایک شخص تھے حضرت طلحہ بن عبیداللہ انہوں نے ایک بات کہی جب انہوں نے پوچھا نا عمر کے متعلق اگر میں اسے خلیفہ بنا لوں تو تمہاری کیا رائے ہیں تو حضرت طلحہ نے یہ بات کہی پورے لوگوں میں سے ایک بندے نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنانے لگے ہیں جو بہت زیادہ غسیلے ہیں ان کی دیانت پہ کوئی نہیں کہا جو بہت زیادہ غسیلے ہیں آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ نے لوگوں سے کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ جب اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگے تلہا ایک انسان جب دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف جا رہا ہے جب چور اپنی گندی زندگی سے گھبرا جاتا ہے جب جھوٹا جھوٹ ترک کر دیتا ہے جب بدیانت بدیانتی چھوڑ دیتا ہے ہر شخص خوف میں مبتلا ہوتا ہے ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جو دنیا کو چھوڑ کے اسے پتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے ہر, ہر معاملے کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے میں اس وقت اپنے اللہ سے کہوں گا اے اللہ تیری مخلوق میں اس سے بہتر مجھے کوئی بندہ نہیں لگاتا جسے میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا کے جاتا اور جہاں تک تمہارا یہ سوال ہے کہ عمر سخت بڑے ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں میری مزہ سے سخت تھے میں لوگوں کے لیے نرم تھا عمر معاملے میں سخت تھے معاملہ چلتا رہا جب خلافت کا بوجھ ان کے سر پہ آ جائے گا تو یاد رکھو عمر جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ نرم ہو جائیں گے اور حالات نے بتایا تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی آپ جب امیر المومنین خلی المسلمین بنے تو آپ اتنے حساس تھے کہ آپ راتوں کو نکل کے پہرہ دیتے تھے دیکھتے کہ ریا کا کیا معاملہ ہے حتیٰ کہ ایک دن آپ پہرے میں تھے اس وقت آپ نے گھر سے رونے کی آواز سنی بچے رو رہے ہیں اور احساس ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور وہاں پہ ہنڈیا کی آواز آ رہی تھی آپ گئے لمبا چکر لگا کے جب واپس آئے پھر رو رہے تھے آپ پھر دیکھا پھر چلے گئے جب تیسری مرتبہ آئے تو بچے پھر رو رہے تھے انڈیا انہیں کھلایا کسی نے کچھ نہیں تھا اللہ اکبر دروازہ کھٹکھٹایا ایک عورت تھی اندر اس نے پوچھا کون ہے اس نے پوچھا کہ یہ کیوں اللہ کی بندی اللہ تمہیں ہدایت دے تیرے بچے کیوں روتے ہیں تو اسے کیوں نہیں کھلاتی اس نے بڑی ہی عجیب انداز میں کہا یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں عمر نے کہا عمر نے کیا ہی نہیں کہا ہے کہنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں تو کہا تم نے امیر المومنین کو بتایا ہے کہ تیرے گھر گاٹا نہیں ہے کہنے لگے اگر انہیں یہ پتا نہیں کہ لوگوں کے گھر میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے تو انہیں خلیفہ بننے کا حق کس نے دیا ہے یعنی لوگ اتنے بے باک تھے آپ فور واپس پلٹے یہ نہیں کہ اس نے میرے میری ذات کی توہین کی ہے میرے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں آپ جو خزا سرکاری خزانہ ہے وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے ایک آٹے کی بوری اٹھا کے اپنی کمر پہ اٹھائی ساڑھے بائیس لاکھ میل مربع میل کا اکیلا حکمران دنیا کی سپریمیم طاقتیں اس سے خوف زدہ ہے اللہ کی ذات کے علاوہ اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے اپنی کمر پہ بوری لادی اور جس طرح بہل ہانپتا ہے اس طرح ہانپ رہا ہے آپ کے غلام نے کہا امیر المومنین میری کمر پہ رکھ دو میں لے کے جاتا ہوں آپ رو کے کہنے لگے قیامت کے دن بھی میرا وزن تم اٹھاؤ گے جس بندے کے اندر اتنا خوف خدا ہے اور جا کے آٹا اسے کہا گوندو اور اس کی ہنڈیا میں سب کچھ ڈال کے اس کے آگ کو پھونکے مارنے لگے امیر المومنین کیا ایسا شخص جو ایک غریب سے گھرانے کے متعلق اللہ سے اتنا خوف زدہ ہے کیا وہ کسی دوسرے پہ ظلم کر کے خلافت لے سکتا ہے مسلمانوں کیا عقلوں کو ہو گیا ہے تو حضرت عمر نے خلافت مانگی نہیں تھی حضرت ابو بکر نے جب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو بلایا کہ بھائی آنے والے وقت میں خلافت تمہیں دیتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا میں نہیں لوں گا تو جس طرح کوئی آدمی بڑا بھائی یا باپ یا کوئی عزیز جو بڑا دوست ہے وہ ایک بڑے ہمے کے ساتھ حضرت ابو بکر نے تلوار پکڑ لی کہ میں دیکھتا ہوں تم کس طرح کس طرح نہیں لیتے اور حضرت ابو بکر کی اس دن سے حضرت عمر بڑی شرم کرتے تھے ایک دفعہ کسی بات کا باہم جھگڑا ہو گیا حالانکہ حضرت عمر اس بات میں حق پہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا موقف اس میں درست نہیں تھا اس لیے ان کا آپس میں تکرار اتنا ہوا تو حضرت عمر شکایت لے کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھیں ابو بکر زیادتی کر رہے ہیں دیکھیں انسان ہونے کے ناطے کئی مرتبہ زندگی میں ایسے دوستوں میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا تھا عمر تم ایک بندے کو صرف میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے حضرت عمر کہتے ہیں اس دن اس دن کے بعد میں نے اپنے اندر گرہ باندھ لی کہ سیدنا ابو کچھ بھی کر لیں میں ان کے سامنے کبھی نہیں بولنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس بندے کو میری وجہ سے کچھ نہ کہو جو رسول اللہ کی حیا کرتا ہے اسے سیدنا ابو بکر کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جسے اپنے پیغمبر کی حیا نہیں ہے وہ پیغمبر کے معاملے میں بے حیا ہو چکا ہے تو جو مردی کرتا رہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد یہ سوچ لیا جب سیدنا ابو بکر نے کہا میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں لیتے حالانکہ آپ تو بیمار پڑے ہوئے تھے آپ تلوار چلا سکتے تھے کوئی کہ یہ کہا جائے کہ سیدنا عمر جو ہے یہ خوف سے ایسے کر دیا تھا یہ ہمیں سے جس طرح دعوے سے کوئی بندہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں کرتے اور جس کی حیا ہو جس کے ساتھ دوستی ہو جس کے ساتھ محبت ہو انسان جسے اپنے لیے اچھا سمجھتا ہو تو پھر اس کی یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی کہ جو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو بھائی کہہ لیا ہے آپ میرے دوست ہیں اگر آپ نے اتنے ہمے کے ساتھ بات کی ہے تو ٹھیک ہے سیدنا عمر نے اس طرح قبول کی تھی اور سیدنا عمر کے متعلق ایک بات عرض کر دوں نبوت ملنے کے چھ سال بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے اور جس وقت حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے اس وقت تک صرف انتالیس مرد تھے جو مسلمان ہوئے تھے سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی بنے تھے وہ انتالیس لوگ تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی کبھی کوئی لوگوں کے سامنے نہ اسلام کا اظہار کر سکتا تھا نہ نماز پڑھ سکتا تھا سب لوگ گھروں کے اندر گھس کے چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے جیسے کچوری کا کام کر رہے ہیں اور جس دن حضرت عمر مسلمان ہوئے یہ ایک طویل قصہ ہے وہ نہیں اصل میں بات میں وہ سمجھانی چاہتا ہوں جس کے متعلق اعتراضات کیے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کے اسلام کے لیے ایسی خدمات تھی جو کبھی بھی کوئی دنیا کا اقل مند انسان فراموش نہیں کر سکتا یوں ہی انہیں اتنا بڑا منصب نہیں ملا تھا تو آپ مسلمان ہوتے ہیں آپ سے تین دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خوشی کا سال تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال تک اذیتوں سے تکلیفوں سے بہت دل برداشتہ تھے بلاخر آپ نے اللہ سے دعا مانگی اللہم عزل اسلام اے اللہ اسلام کو عزت دے دو بندوں میں سے ایک کے ساتھ اور ان میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اور ان دو بندوں کا نام لیا ایک ابو جہل بن حشام اور دوسرا عمر بن خطاب اے اللہ ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسے اسلام کے ساتھ عزت دے تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور جس کو اللہ پسند کرتے تھے اسے اسلام کی توفیق بخشی اور جسے اللہ پسند کرتے تھے ان کا نام عمر بن خطاب تھا آپ نے دعا مانگی تھی اسی لیے یہ کہتے کہ سب لوگ جو ہے مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا ہی نہیں اور جب یہ مسلمان ہوئے انہوں نے پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنے فرمایا عمر کیا پوچھنا چاہتے ہو کہا ہم حق پہ نہیں ہے اپنے فرمایا حق پہ ہیں آپ عرض کرنے لگے یارس اللہ ہم زندہ رہیں یا شہید ہو جائیں کیا ہر حالت میں حق پہ نہیں ہوں گے اپنے فرمایا حق پہ ہوں گے تو کہنے لگے پھر اندر نماز نہیں پڑھنی بیت اللہ میں جا کے پڑھنی ہے اور دو لائنوں میں ایک لائن کے آگے حضرت حمزہ تھے تلوار پکڑی ہوئی تھی اور ایک پہ حضرت عمر تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چھ سال تک ہم چھپ کے نماز پڑھتے تھے جس دن اللہ نے عمر کو اسلام کی توفیق بخشی اس دن کے بعد ہم نے بیت اللہ میں آگے تو بھی کیا تھا اور سرے عام نماز بھی پڑی تھی یہ دین کے مددگار بن کے دین میں داخل ہوئے اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں یہ اتنے مضبوط جسم والے اتنے خوبصورت اور کڑیل جوان اتنے لمبے تھے کہ لوگوں میں چلتے ہوئے ایسے لگتا جیسے کوئی سوار جا رہا ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے تو میرے عزیز بھائیو ہر بندہ جب مسلمان ہوتا تو اپنے اسلام کو چھپاتا تھا کہیں کوئی عزیت نہ دے یہ سب سے پہلے ابو جہل کے دروازے پہ گئے جو قریش کا بہت بڑا بنتا تھا کہ جو مسلمان ہو اسے عزیت دینی ہے دروازہ کٹ کٹایا کہا کون ہے کہا ابن خطاب آیا ہے دروازہ کھولا کہنے لگا آلن وساہلن کہنے لگا آہلن وساحلن نہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں آؤ بار کیا کہنا چاہتے ہو تو وہ کچھ کہنے کے بجائے بزدل نے دروازہ بند کر لیا پھر دوسرے سرداروں کے پاس ایک ایک دروازہ کھٹکایا عمر مسلمان ہو گیا ہو جو کسی نے کہنا ہے کہہ لے اور پھر ایک دن کہنے لگے سب نے اسلام کے لیے ماری کھائی ہیں عمر کو کوئی نہیں مار رہا پھر مکے میں سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے سب میں جا کے اعلان کیا عمر مسلمان ہوا ہے جس میں ہمت ہے آ جاؤ اور کہتے ہیں وہ سارے مارنے کے لیے آئے تو کئی گھنٹے تک صبح فجر سے لے کر سورج طلوع ہو کے تمازت میں آ گیا جو بھی آتا مارنے کے بجائے مار کھا کے چلا جاتا اور پھر آپ تھک کے بیٹھ گئے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جب اسلام میں آئے تو اسلام کو ایک تازگی ملی تھی آج اس عمر کے متعلق ہم ایسی باتیں سوچتے ہیں اور پھر یہ بات یاد رکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی بشمول آپ اور سید نے ابو بکر کے رات کے اندھیروں میں چھپ کے جایا کرتے تھے سب لوگوں نے ہجرت چھپ کے کی حضرت عمر نے تلوار پکڑ کے اپنے خاندان کو لے کے مکے میں اعلان کیا میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں جس کے دل میں کوئی منخ ہے وہ مجھے روک کے دکھا رہے اور پوری آواز جب دی تو کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ سیدنا عمر کو روک سکے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سی بخاری کے اندر ہے عمر مسلمان ہوئے تو اسلام کو ایک تازگی ملی عمر نے ہجرت کی تو اسلام کو ایک راحت ملی اور جب عمر خلیفہ بنے تو مسلمانوں کے لیے یہ دن خیر کا سبب بنا اس کے بعد مسلمانوں میں خیر ہی خیر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشارات دیے تھے آپ نے فرمایا میں, نے خواب, میں, دیکھا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے میں اس میں سے پانی نکال رہا ہوں اس کے بعد ایک دوسرا آیا ابو بکر آئے اللہ ان پہ رحم فرمائے انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے ان کے نکالنے میں کمزوری تھی اللہ انہیں معاف فرمائے پھر کہنے لگے عمر آئے اور وہ ڈول بہت بڑا ہو گیا اور میں نے اتنی طاقت اور اتنی محنت اور مشقت سے نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا صرف لوگ پانی پی کے شراب نہیں ہوئے لوگوں کے جانور بھی پیٹ بھر کے کھانے لگے پوچھا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے تو سیدنا ابو بکر نے کہا میں بتاؤں آپ نے فرمایا بتاؤ کہا خلافت ہے اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب ایک حدیث کا بڑا حوالہ دیتی ہیں جو حدیث ضعیف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سی بخاری میں سیدنا عمر کے متعلق ہے کہ اللہ نے مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا میں نے پیا میں اتنا سیر ہو گیا کہ ناخنوں تک آ گیا پھر میں نے عمر کو دیا عمر نے پیا لوگوں نے پوچھا یار اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا علم اور آپ نے فرمایا لوکا بعد نبی اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو لکان عمر عمر کے اندر یہ اوساف ہیں کہ اگر اللہ نے نبوت کسی کو میرے بعد دینی ہوتی تو عمر کو دیتے یہ سیدنا عمر تھے اور پھر یہ بات یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تعلق بھی اس طرح قائم کیا کہ ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی انہا جب بیوہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا آپ کی ازواج میں سے ایک بڑے اچھے مقام والی خاتون تھی اللہ رب العزت ان پر راضی ہو جائے اور ہمارے لئے وہ قدوہ ہیں ہمارے لئے وہ عصوہ ہے اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے تو میرے عزیز بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت جو ملی اس کا طریقہ کار یہ پایا ابو بکر نے پھر ایک جو ہے حکم نامہ لکھوایا اور حضرت عثمان کو کہا کہ سارے لوگوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے یہ پڑھ کے سناؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگو حضرت ابو بکر نے تمہیں اپنی بیت سے آزاد کیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ اپنی مرضی سے خلیفہ چن لو لیکن تم نے اپنی طرف سے حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ آپ جسے بھی چنیں گے ہم اسے قبول کریں گے تو حضرت ابو بکر نے پوری انویسٹیگیشن کے بعد کی بار صحابہ کی رائے لینے کے بعد ایک شخص کو تمہارے لیے خلیفہ مقرر کیا ہے اس حکم نامے کے اندر جس کو خلیفہ مقرر کیا ہے تم قبول کرو گے لوگوں نے بیک زبان کہا کہ خلیفہ الرسول رسول نے جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا ہے ہم اس کو خلیفہ مانیں گے پھر آپ نے وہ پڑھ کے سنایا کہ یہ حکم نامہ یہ بات یہ تجویز خلیفت الرسول ابو بکر بن ابی قحافہ کی طرف سے ہے اور وہ ایک ایسے دن یہ بات کر رہے ہیں جب جو ہے ایک بدانت بدیانتی چھوڑ دیتا ہے ایک چور چوری سے باز آ جاتا ہے ایک ظالم ظلم کو ترک کر دیتا ہے وہ ایسے وقت میں جب دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جا رہا ہے تمہارے لیے ایک ایسے انسان کو منتخب کر کے جا رہا ہے اس کی نظروں میں, اس سے بہتر تم میں انسان کوئی نہیں ہے جن کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ہے لوگوں جو میری رائے تھی جو میری انویسٹیگیشن تھی جو میں نے دیکھا جو میں نے سنا جو لوگوں سے رائے لی اس کے مطابق میں فیصلہ کیا اگر یہ اسی کے مطابق کام کریں گے تو میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اللہ رب برعکس کریں گے تو میں غیب نہیں جانتا میں نے تو بہتر سمجھ کے فیصلہ کیا تھا مسلمانوں تمہاری بدخائی سمجھ کے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد سیدنا عمر کو بلایا کہنے لگے عمر میں ایک ذمہ داری تم پہ ڈال رہا ہوں یاد رکھو جو آج کام کرنا ہے کبھی نہ ڈالنا اور عمر یہ بات ذہن میں رکھنا اگر ایک انسان فرض ادا نہ کرے اس کا کوئی نفل اللہ قبول نہیں کرتا فرائض کی ادائیگی میں کتا ہی نہ کرنا اور مسلمانوں کے معاملے میں خیر کے جذبات رکھنا لوگوں کے درمیان عدل کرنا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ہمت عطا فرمائے اور میں بھلائی سمجھ کے لوگوں کی بھلائی سمجھ کے تمہیں مقرر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ کام انجام دے سکتے ہو اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو یاد رکھو ہر شخص جو کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں وہ پا لے گا تو پھر حالات نے بتایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کا یوں تو آپ کے اتنے کام ہیں آپ کی زندگی کا ماٹو عدل بن گیا کہ کوئی مملکت کے اندر ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فلاں معاملے میں عدل سے کام نہیں لیا تھا اور آپ اپنے گورنرز کے حق میں لوگوں سے زیادہ سخت تھے اور آپ جب لوگوں کے سامنے بحثیت سربراہ مملکت پہلا خطاب کیا تھا اس وقت یہ بات لوگوں کو سمجھا دی تھی کہ لوگوں جو شخص مظلوم ہے میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور جو ظالم ہے میرا پاؤں اور جوتا ہوگا اس کے چہرے کی اس کا رخسار ہوگا میں اپنے پاؤں سے اس کے چہرے کو کچل دوں گا جو کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے گا اور جو اپنی رعایا کے متعلق ایسے تصورات رکھتے ہیں کیا وہ اپنی ذات کے متعلق ایسا سوچ سکتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آج ہماری حکومتیں جو اپنے آپ کو بڑا اسلامی جمہوری سب کچھ سمجھتی ہیں ہر نئے دن میں نئے ٹیکس لگاتے ہیں اس وقت جو اسلامی مملکت تھی اس وقت مسلمانوں کے لیے ہر سال یہ سوچا جاتا تھا کہ پچھلے سال جو کچھ دیا وہ کم ہے ان زیادہ کیا جائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کے بعد اگر کوئی مردم شماری ہوئی تھی تاریخ کے اندر تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی اور مردم شماری کا مطلب کیا تھا کہ رجسٹر بنائے جائیں پوری اسلامی مملکت کے اندر جتنے رہائشی ہو اور ہر کو اس کی عطا اس کے گھر تک پہنچے اور آپ نے جب یہ سارا کام کر لیا تو پھر مقرر کرنے کا وقت آیا کہ کس تناسب سے دیا جائے تو کہا سب سے پہلے رسول اللہ کے گھر والوں کا نام لکھو کہا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرائش کے چھ قبیلے تھے آپ نے اس پانچ کبیلوں کو پہلے حیثیت دی اور سب سے آخر میں بنو ادی کا نام لکھوایا یعنی آپ کا خاندان چھٹے نمبر پہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا امیر المومنین کیا آپ خلیفت امیر المومنین نہیں ہیں کیا اسلامی مملکت میں ہمارا استحقاق پہلے نہیں ہے کہ آپ نے سیدنا حسنین کا اور سیدنا علی کا نام لکھا ہے تو آپ نے عبداللہ اللہ بن عمر کو کہا عبداللہ نہ حسنین جیسا باپ تیرا باپ نہ حسنین کی ماں جیسی تیری ماں میں کیسے تیرا نام لکھوں آپ سیدنا علی کی سیدہ فاطمہ کی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی اس طرح عزت کرتے تھے اور ایک دن آپ نے سیدنا حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹے آپ میرے بیٹوں کی طرح ہو تم میرے پاس آ جایا کرو بالکل خوف زدہ نہ ہو جب تمہارا دل چاہے آؤ کچھ دن گزر گئے تو حضرت حسین ملے تو انہوں نے کہا حسین میں نے آپ سے کہا تھا آپ آیا کرو کیوں نہیں آئے تو سیدنا حسین کہنے لگے امیر المن میں آیا تھا آپ اس دن حضرت معاویہ گورنر شام آپ کے پاس آئے ہوئے تھے آپ ان سے بات کر رہے تھے دربان نے مجھے منع کیا کہا تو مندر نہیں جا سکتے عبداللہ بن عمر چلا گیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کا حق تجھ سے زیادہ تیرا حق عبداللہ بن عمر سے زیادہ ہے کسی دربان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں جب تیرا دل چاہے تو اندر آ سکتا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی بات دیکھتے ہوئے سیدنا علی نے حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلسوم کا رشتہ باوجود اس بات کے کہ سیدنا عمر بڑی عمر کے تھے اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی چھوٹی عمر کی تھی ان کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کے ساتھ کیا تھا اور حضرت مجھے بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ بات جو آج اجم کے مسلمان کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدنا علی کی خلافت کو چھینا تھا تو جس شیر خدا کی خلافت کو چھینا تھا انہوں نے پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اور آج اتنی بڑی خباست کی بات کرتے ہیں اگر کوئی کہے تو اس کا جواب کوئی نہیں ان کے پاس کہتے ہیں زبردستی لے گئے تھے تو پھر حضرت علی شیر خدا کون سے تھے کہ ان کی بیٹی کو کوئی زبردستی اللہ کی قسم ان لوگوں نے نہ اللہ کو چھوڑا ہے نہ, جبریل کو چھوڑا, نہ رسول اللہ کو چھوڑا ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم اس رب کو رب نہیں مانتے جس نے وہ علی کے بجائے محمد پہ نبوت نازل کی اور اس جبریل کو فرشتہ نہیں مانتے جو غلطی سے علی کے بجائے نبوت لے کے رسول اللہ کے گھر میں چلا گیا کیا یہ اللہ سارے بھول گئے میں نے کبھی ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن کچھ ایسی باتیں جو میڈیا پہ سنی دماغ ہر وقت کھولتا رہتا تھا اور سوچا کہ دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو چیز فرقہ پھیلاتی ہے انہیں نہ دیکھا جائے ان کے متعلق سوچا ہی نہ جائے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چور اور سات جو ہیں نیک اور پاک باز لوگ ہیں ان کو یہ برا کہتے ہیں اور ساری حکومت ایک ہی لائن پہ چل رہی ہے کہ بھائی مذہبی ہم آہنگی یہ جانور جانوروں کی طرح بولتے رہیں جو مرضی ان پاک باز ہستیوں کے متعلق تبرا کریں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ تم کچھ نہ بولو ہم انشاءاللہ اللہ اپنے پاک نبی کا اپنے نبی کی اولاد کا اپنے نبی کی ساتھیوں کا دفاع زندگی بھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ جن کا دفاع اللہ نے کیا تھا ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر بہتان لگا کس نے صفائی دی تھی اللہ نے کہا تھا حاضا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے جو میری بندی عائشہ پہ لگایا گیا اور پھر کہا یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات جو کسی محسن پاک باز نیک انسان نیک عورت یا مرد کوئی بھی ہے اس پہ بہتان لگاتا ہے اس نے وہ نہیں کیا والذین الغافلات المؤمنات تلغافیلا دنیا بل آخرہ اللہ دنیا میں بھی اس پہ لانت ڈالے گا آخرت میں بھی لانت ڈالے گا اور میرے سید ابو بکر بھی ہر قسم کی بدیاں سے مبرہ ہیں پاک ہیں اور میرے سید عمر بھی ان باتوں سے پاک ہیں اور یہ بات یاد رکھیں ہم پورے وسوخ کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اے اللہ جو مرضی کو الزام لگاتا ہے اے اللہ میں تیری منت کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں ہی جگہ دے دینا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صرف دنیا میں جنت کی بشارت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاراج پہ گئے تو آپ جنت کے اندر جنت دکھائی گئی آپ نے اتنا خوبصورت ایک مکان دیکھا تو آپ کا دل میں چاہا کہ یہ کس کا ہوگا آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے آپ کے دل میں آیا شاید میرا ہے آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے کہنے لگے عمر کا میرے دل میں خیال آیا میں اندر جا کے دیکھوں تو صحیح عمر کا مکان کہنے لگے پھر عمر کی غیرت کا خیال آ گیا عمر تو بڑے غیرت مند ہے تو دنیا میں آ کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو بتایا تو عمر رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں گا اور ایسی شخصیت کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی ذات اس کے فرشتے اس کے نبی سارے مسلمان یہ بھول گئے کیا ہمیں ہی دنیا میں عقل ہے کہ ہمیں پتا چل گیا یہ ٹھیک نہیں لوگ تھے اور پھر کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران یہ کہا کہ بھائی ایک قلم کاغذ لاؤ میں تمہیں ایک بات لکھ دوں جس سے تم اختلاف نہیں کرو گے حالانکہ خلافت کی بات نہیں کی تھی تو اس وقت پھر آپ بیہوش ہو جاتے ہیں تو لوگ لوگوں کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئی تو حضرت عمر نے عمر نے کہا کہ حسبنا بنا کتاب اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے آپ نبی پاک کو تنگ نہ کرو یہاں شور نہ کرو خاموش ہو جاؤ تو اس کے بعد تین دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اگر کچھ لکھوانا ہوتا تو بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے یہ اپنے پاس سے ایک دور کی کوڑی لے آئے کہ آپ نے حضرت علی کو خلافت لکھ کے دینی تھی تو حضرت عمر نے روک دیا حضرت عمر کیسے روک سکتے تھے کیا اتنی وہی اللہ کے نبی پہ آئی اللہ نے جن باتوں کی رہنمائی کرنی تھی وہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں لکھوائی لوگوں کے سامنے بیان فرمائی کیا یہی ایک بات تھی جو عمر کے ڈر کی وجہ سے رسول اللہ نے نہیں کہی تھی اور رسول اللہ کو عمر کا کیا ڈر عمر جس دن مسلمان ہونے کے لیے آئے تھے حضرت حمزہ نے کہا تھا لوگوں نے کہا ڈر گئے لوگ دروازہ بند کر لیا اور کہا عمر آ رہے ہیں ان کے گلے میں تلوار ہے حضرت حمزہ نے کہا اگر تو خیر سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے وگر نہ یا یہ قتل ہوں گے یا میں آپ نے بھی اپنی تلوار نکال لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھی پیچھے کیا حضرت عمر کے لیے دروازہ کھولا اور آپ کی چادر پکڑ کے کہا عمر اگر تو خیر سے آئے ہو تو فبہا اگر برے ارادے سے آئے ہو تو دنیا اور آخرت کی زلت تمہارا مقدر بنے گی آپ تو اتنے دلیر انسان تھے جب عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ نے ان کا گربان پکڑ لیا تھا تو کیا بعد میں جب نبوت تھی سارے ان کے قدموں کو بھی غلام تھے ہر بندہ رسول اللہ کی حیا کرتا تھا آپ کے سامنے اونچی بات نہیں کرتا تھا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کو بلند آواز سے بولتے ہوئے دیکھا آپ نے اسے غصے سے کہا کون ہے تو کہنے لگا کوفے سے آیا ہوں کہنے لگے اگر تم مدینہ والوں میں سے ہوتا تو تم جے لگاتا جس طرح رسول اللہ کے سامنے اونچا بولنا حرام تھا آپ کی قبر کے سامنے اونچا بولنا بھی حرام ہے جن کے اندر رسول اللہ کی اتنی تھی کیا وہ رسول اللہ کو کسی بات سے روک سکتے تھے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہر پروپگنڈے کو قبول کر رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ وہ بھی تو مولوی ہے انہیں قرآن کا نہیں پتا اللہ کہتا ہے یا کثیر اہل ایمان یہ جتنے بھی مولوی اور سوفی ہیں ان میں اکثر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکتے ہیں کیوں کہ لوگوں کا مال کھائیں تو یاد رکھیں جن معاملات میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا گیا ہے مسلمانوں میں نفرت ڈالی گئی ہے اس میں مولویوں کا مفاد ہوگا یہ اپنے کھانے پینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑا رسک لیتے ہیں انہیں احساس ہی نہیں کہ آخرت میں سب سے, عظیم ترین اور سب سے زلیل ترین اور سخت عذاب جو ہوگا وہ مولویوں کو ہوگا جو لوگوں کو مس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ دوسری خلافت جب یہ بنی تو حضرت عمر کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ خلافت کے لیے امیدوار نہیں تھے آپ کو خلافت پہنائی گئی دی گئی اور جب دی تو اللہ نے ایسا کام آپ سے لیا کہ بہت بڑا انگریز مصنف اسپرنگر گولڈ زہر یہ جنہوں نے ان چار صدیوں تین صدیوں کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ زہر پھیلایا اسلام کے خلاف وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب اپنے لٹریچر میں لکھا ہے اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا دنیا میں دو ملک ایسے ہیں ایک جرمنی اور ایک اور وہ تھوڑا سا, سا مشکل نام ہے چونکہ میں انگلش نہیں زیادہ جانتا تو یہ دو ملک ایسے ہیں جن کے متعلق معلوم ہوا ہے جب بھی کسی نئے حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو حکومت اپنے کانسٹیٹیوشن کو اپنے آئین کو دیکھنے کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے حالات میں عمر نے کیا کیا تھا آج کافر یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اگر حکومت کی دیانت اور انصاف کسی کو کسی نے دیا تو سیدنا عمر بن خطاب یہ پہلے نمبر بھی آتے ہیں انبیاء کی ذات کے بعد حضرت عمر حکومت کے معاملے میں ایسا کوئی انسان نہیں جو آپ کی برابری کر سکے اللہ ہماری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ لی اس کے بعد خلافت آگے کیسے چلی؟ وہ بھی آپ کے سامنے اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا اکول جی دے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يحده الله فلا مذللا ومن يذلل فلا هديلا وأشهد الله لا إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 یہ اعلان ہے شیخ محمد رفیق صاحب شیخ محمد ادریس صاحب کے والد محترم شیخ نیامت علی قزائی الہی سے وفات پا گئے ہیں ابھی انشاءاللہ شاء کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے اللہ ان پہ رحم فرمائے ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے یہ اعلان ہے خواتین کے لیے ناظرہ تجوید کلاس ان کلاسز میں کیا سکھایا جاتا ہے قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نماز اور دعائیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو حفظ کرنا یہ روزانہ دو بجے سے تین بجے سپہر جامعہ تعلیم الاسلام للبنات مسجد قدس محلہ اسلام آباد میں جو خواتین وہاں کی ہیں وہ یہاں پہ تشریف لے جائیں اور اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں جناب رسالتِم آپ کا کیا کوئی اور نواسا تھا یا نا... تھا ہی نہیں نہیں آپ کی نواسی تھی نواسا اور نہیں تھا اپنی بیٹیوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بیویوں سے ایک بیٹی تھی اور اسی طرح ابل کی بیٹی امامہ تھی نواسے بیٹے جو ہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہی ہوئے تھے یہ تین بیٹے ہوئے تھے محسن حسن اور حسین محسن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور سیدنا حسنین حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ زندہ رہے اور انہی سے نسل آگے چلی یہ بھائی نے ایک کمپیوٹر پہ کاروبار ہو رہا ہے اس کے متعلق پوچھا ہے آپ نماز کے بعد تشریف لائیں میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ایک وضاحت والی بات ہے یہ ایک بھائی نے کہا میں نے ہم کام کیا ہے تین سال سے نوکری نہیں مل رہی کوئی میرے مطابق برائے مہربانی دعا کریں اللہ رب العزت سب مسلمانوں پہ رحم فرمائے جو بھی معاش کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ سب کو معاش بہتر عطا فرمائے رض حلال عطا فرمائے حضرت حسین اور حضرت امام حسین کو امام حسین کہنا کیسا ہے دیکھیں امامت دو معنوں میں ہوتی ہے ایک امامت مسلح کی دوسری امامت حکومت یہ دونوں باتیں سیدنا حسین کے پاس نہیں تھی جو لوگ انہیں امام حسین کہتے ہیں اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ان کی نظر میں نبوت تو ختم ہو گئی لیکن امامت قائم رہی یہ بارہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام لیتے ہیں سیدنا علی سے لے کر محمد بن حسر عسکری تک یہ بارہ امام ہیں جو معصوم عن الخط ہیں یہ نبیوں کے برابر ہیں جس طرح نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ان سے بھی نہیں ہو سکتی یہ اس لیے ان کی بات بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح نبی کی ماننی چاہیے یہ صرف ایک فرقے کا عقیدہ ہے بلکہ شیعہ کے اندر بھی دو فرقے ہیں ایک امامیہ ہے ایک زیدیہ ہے جو امامیاں ہیں وہ ان بارہ اماموں کو خدا کی طرح پوچھتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ ایسا نہیں کرتے ہم ان کی عزت کرتے ہیں یہ نبی کریم کے رشتہ دار تھے ان کا احترام اور ہمارے لیے یہ قطبہ ہیں لیکن یہ نبی کی حیثیت رکھتے ہیں نہ خدا کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی ہر بات کو تسلیم کریں جو اللہ کی نبی کی بات کے مطابق ہوگی ہمارے لیے وہ سرانکھوں پہ جو اللہ نہ کرے اس کے خلاف ہوگی وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے عورت کو مسجد میں نماز کی اجازت ہے تو احادیث بیان کریں ہاں آپ تشریف لائیں میں لکھ کے دے سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ یہ ایک نہیں کئی احادیث ایسی ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لونڈیوں کو مسجدوں سے آنے سے مت کو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کی لونڈیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو کہ یہ نماز کے لیے آنا چاہیں تو انہیں آنے دو ویسے اس میں کوئی شک نہیں آپ نے فرمایا عورت کی نماز گھر میں مسجد کی نماز سے بہتر ہے لیکن جو مسجد میں آئے اسے آپ نے فرمایا مت روکو اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں صفوں کی ترتیب اس طرح بنتی تھی کہ پہلے بڑے مرد کھڑے ہوتے پھر اس کے بعد بچوں کی لائنیں ہوتی اس کے بعد خواتین کی ہوتی آپ نے فرمایا مردوں کی صف سب سے پہلی بہتر ہے اور عورتوں کی سف سب سے آخری بہتر ہے جو مردوں کے قریب ہے وہ بہتر نہیں ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اس صف میں کھڑا نہ ہو بہرحال جب جس نے جس مرتبے کے ساتھ آنا ہے بیٹھنا تو وہی ہے جو پہلے آئے ہیں وہ پہلے بیٹھیں گے جو بعد میں آئیں گے وہ بہتر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صف یہ سب سے بہتر ہے مردوں کے لیے آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بیچتے ہیں پہلی سب والوں پر ایک صحابی اٹھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول دوسری سوالوں پہ نہیں آپ نے پھر کہا ان اللہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بیچتے ہیں پہلی صف والوں پہ اس نے پھر تکرار کیا دوسری صف والوں پہ نہیں آپ نے پھر تیسری مرتبہ کہا ان اللہ اور اس کے فرشتے درود بیچتے ہیں پہلی صف والوں پر اس نے پھر کہا وف السانی آپ نے فرمایا نام وال السانی ہاں دوسری والوں پر بھی یعنی چوتھی مرتبہ آپ نے کہا تین مرتبہ آپ نے پہلی سفوالوں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے صف والوں کی نماز ہوگئی تو دوسروں کی نہیں نماز سب کی ہوگی لیکن ان کی فضیلت ہے کہ انہوں نے سبقت کر کے پہلی صف میں جگہ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلی صف کی فضیلت کا تمہیں علم ہو جائے تو, تو قرآن اندازی کرو کہ ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ نیکی کا جذبہ ڈالے کہ ہم جب اللہ کے گھروں میں آئیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے پیچھے کے بجائے جتنا ممکن ہے اگلی صفوں میں پہنچے ایک بھائی نے کہا کہ میری بہن گزشتہ دو ہفتوں سے سخت بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان پہ رحم فرمائے ایک بھائی نے کہا کہ محمد فیاض کی والدہ بہت بیمار ہے ہم یوں میں داخل ہیں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے ہمارے ساتھی ہیں میر ریاض صاحب میر سٹیل اسٹیل والے ان کا اس وقت اپریشن ہو رہا ہے بائی پاس تو انہوں نے رات کو خود فون کر کے کہا تھا کہ جمعے میں ساتھیوں سے میرے لیے التماس کرنا کہ میرے لیے دعا کریں اللہ صحت کاملہ عاملہ اجلاتہ فرمائے اللہ سب بیماروں پر رحم فرمائے اللہ سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے اللہ ہمارے معاملات درست فرما دے اے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں برائی سے نفرت سکھا دے اے مالک الملک ہمارے ملک پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھول دے اے اللہ ہماری پریشانیوں کا مداوع فرما دے اے مالک الملک ہمارے معاملات کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما دنیا اور اخرت کے شرور سے محفوظ فرما اے اللہ ہر پریشانی سے نجات عطا فرما اے اللہ مقروضوں کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اپنی رحمت سے بہتر روزگار عطا فرما اے اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما رزق حرام سے ہمیں محفوظ رکھنا اے اللہ ہمارے بیماریوں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما اللہ مسلمانوں میں جو فوت ہو چکے اللہ ان کی اخرت کو بہتر فرما دے اے اللہ ان پہ رحم کر دے اے اللہ انہیں معاف کر دے سبحان عربی کربل عزت عما یسفون وسلم